الحمد لله نحبطه ونستغيره ونستغفره ونومن به عليه ونعوذ بالله إن شر ينفسنا من صياح عمالنا من يهد الله فلا مغل له ومن يغلده فلا هاجي له ونشر لا إله إلا الله واخدر لا شريك له ونشر محمد عبده ورسوله عما بعد خوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى من جل هود ولا من حتى تتجامل لتهم قل إن الله والهداع ولن اتبع تهواهم بعد الرجاء كامل العلم إن كذر لن يظوى الله العظيم رب استحليه بدي ويسهل لي أمري نحرض الضغم باللسان يطه قولي محترم أيضاستو ایک آد میں نے پڑھ لی جس میں مسلمانوں کو فرمایا گیا ہے کہ تم یہودیوں کو اور عیسائیوں کو راضی نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ تم اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین کو اختیار رکھ لو جب تک ان کی ملت کا اعتباہ نہ کر لو یعنی جب تک اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے دین کو اختیار نہ کر لو اس وقت تک تم ان کو راضی نہیں کر سکتے یعنی مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ تمہارے بارے میں ان کا منصوبہ یہ ہے کہ تمہیں اپنے دین سے نکال کر اپنے دین میں داخل کرے اور تمہارے دین کا تمہاری ملت کا خاتمہ کرے اس وقت تک ان کی کوشش ان کی جنگ ان کی ترتیب جاری رہے گی جب تک کہ آخری مسلمان عیسائی یہودی ہو کر اسلام سے نکل نہیں جاتا ان کی جدوجہد جاری رہے گی ان کا یہ منصوبہ ہے اور یہ صرف یوگیوں کا اور عیسائیوں کا منصوبہ نہیں ہے یہ سارے کفر کا منصوبہ ہے جس وقت روس میں کمونسٹ انقلاب مکمل ہو گیا اور روس والوں کو افغانستان میں لڑنے کی ضرورت پڑی انہوں نے ان کمیونسٹوں کو بھیجا ہے جو مسلمان سے کمیونسٹ ہوئے تھے کیونکہ ان کی خفیہ تنسیب کے مطابق یہ مسلمان نمبر دو کمیونسٹ تھے یہ مسلمان سے کمیونسٹ نہیں تھے اور ان پر وہ کمیونسٹ ہونے کے باوجود پورا اعتبار نہیں کرتے کہ یہ بنیادی کمیونسٹ نہیں ہے یہ مسلمان سے کمیونسٹ ہے لہٰذا یہ نمبر دو ہے نمبر ایک نہیں ہے اس جن میں بیچتے وقت جو ہے تو انہوں نے اس ان لیے بھیجا ہے کہ اگر یہ مرتے ہیں تو مر جائیں تاکہ روز سے ان کا خاتمہ ہو جائے اور یہاں اوریجنل کمرسٹ ہے اور واقعی اس میں ان کو ان کا تجربہ غلط نہیں تھا ایک نوجوان لڑکے کو بھیجا گیا ہے تو اس کی, اس کی دادی کی اس سے بہت محبت تھی افغانستان کی جنگ میں رہ جائے گی روس پہنچ اس کی دادی نے دا سکھا کہ دیکھو پر خدا تم وہاں جاتے ہو تم پر ایسے ساتھ حالات آ سکتے ہیں کہ جو تمہاری جان خطرے میں ہوگی تو تمہیں میں ایک بول سکھاتی ہوں وہ مجھ سے سیکھ لو اس وقت اگر تمہیں نے بولا تمہاری جان بچ جائے گی اس کی دادی کو پتہ تھا کہ ایسے ملک میں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں جہاں مسلمان ہیں مسلمان سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں, جا رہے ہیں. اسے چند دن کوشش کر کے اس لڑکے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھا دیا سیکھ لیا واقعی یہ لڑکا آیا ہے اور یہ کسی جگہ پھنسا ہے بالکل قتل ہونے سر کی طرح سطح پر جب سب بندوقت آ گئی ہے تو اس نے کلمہ پڑے لا الہ الا اللہ محمد رسول کو پڑا ہے اور افغان مجاہد نے اس کو قتل نہیں کیا پکڑ لیا ان کو بھی حیرت ہوئی کہ دادی صاحبہ کا جیب جملہ تھا اس نے میری جان بچا دی اور مجاہد کو بھی حیرت ہوئی ہے کہ روس کی طرف سے لڑنے والا فوجی آگے سے آئے ہوئے ہوا کلمہ پڑھ رہا ہے پھر جب تفصیلات معلوم کی پتہ چلا کہ یہ کسی مسلمان خاندان کا کنورٹیڈ کمونس تھا اس طالب علم نے اسلام قبول کیا ہے اسلام آباد کے مدرسے میں داخل ہوا ہے وہاں سے دینی تعلیم حاصل کی ہے ایک اخبار میں رپورٹ ہے یہ کیسے روسی سفیر آیا ہے رابطہ کیا ہے اس کو مدرسے میں نکالنا چاہے روس بھیجنا چاہے اس میں قتل نہیں جاتا تو آخری اس بارے میں رپورٹ تھی کہ وہ مدرسے میں پڑھ کر عالم بن کر فارغ ہوا ہیں تو یعنی اس وقت انہوں نے جو آگے بھیجے ہیں تو وہ کمسٹ بھیجے ہیں جو مسلمانوں سے کنورٹ ہو کر کمسٹ ہوئے تھے تاکہ ان کا خاتمہ ہو کہ یہ نمبر دو ہیں کافر اس وقت ان پر اعتبار نہیں کر رہا تھا کہ اگر بھی کمسٹ ہوئے ہیں لیکن مسلمان سے ہوئے ہیں لہذا نمبر دو ہیں نمبر ایک نہیں ہے جتنا جلدی خاتمہ کیا جائے اتنا ہی اچھا ہے جی؟ یہ پیس تو کم ہو رہا ہے کہ نا کہ اپنا مارتا ہے تو سائے نہیں گراتے ہیں اور پائے مرتا ہے تو دو پینسنٹ کا ہے جی اکبر سے مٹ مٹ گئی نہ سوئی تو آج میں تو بلکتا. اتنا فرق تب بھی باقی رہتا ہے اپنا اپنا،, اپنا اور غیر کا فرق اس حد تک پہنچنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے اس کا اس دیر دل باروسیوں کو بتاؤں نے کیا تو علم طورم کل یہود و حتہ تبدیل مل رہا تو ہم تم عیسائیوں کو اور یوجیوں کو خوش نہیں کر سکتے یہاں ان کہ تم نے دین کو چھوڑ کر مکمل ان کے دین میں داخل ہو جاؤ اس وقت یہ خوش ہوں گے تو اس دمن میں میں نے یہ بات عرض کی کہ کفار یہود و النصارہ کا یہ منصوبہ ہے کہ اس وقت آخری مسلمان اسلام سے نکل کر عیسائی یہودی نہیں بن جاتا ہمارا کام ختم نہیں ہوا اور یہ یہود عیسائی کو تو نمائندہ کے طور پر قرآن نے تذکرہ کر دیا سارے اہل قفر کا یہ منصوبہ ہے میں جنوبی افریقہ میں تھا تو وہاں کے ڈاکٹر صاحبان بوسنیا سے ایک سیکریٹری کانفرنس میں شمولیت گھر کے آئے ہوئے تھے تو انہوں نے وہاں کے حالات سنائے وہاں کے حالات سنائے انہوں نے کہا کہ جب بوسنیا کا یہ حال ہو گیا کہ وہاں کی عورت مسلمان عورت آدھا اسکرٹ پہن کر منی اسکرٹ آدھی راندھنگی آدھی پر جنگ گیا اس کو منی اسکرٹ کہتے مانے سے مجھے بھی نہیں پتا ہوتا میں اسکرٹ پہن کر مسلمان اور سڑکوں پر نکل آئی کفا کا تجربہ پائے اس بات مسلمان اور اسکرٹ پہن کر گلی میں پھرنا شروع کر دے اور اس کا خاموش اس کا باپ خاموش ہو جائے تو اس بات سمجھ لو کہ مسلمانوں کی غیرت ایمان اب وہ درجے کو پہنچ گیا کہ باس اب اس پہ جان نہیں ہے اب جان نہیں ہے اب اگر ان پر چڑھو گے ان پر لشکر چڑھاؤ گے یہ آگے سے نہیں کھڑے سکے تو ڈاکٹر صاحبان نے کہا کہ بہت سی کے لوگوں نے ہم سے کہا کہ ہم پر اس طرح ہوا کہ ہر اتوار کو ایک ایک حملہ شروع کر دیا سربوں نے سربیسائیوں نے حملہ شروع کر دیا آتے یہ شکار کھیلنے کے لیے آتے آتے تھے حملہ کرنے کرنے کو مار کر چلے جاتے بھائی کیا بات ہے ہمارا کیا قصور ہے تمہارا یہی قصور ہے تو مسلمانوں میں قصور ہے عیسائی ہو جاؤ تو بھائی ایمان ایمان پر جنت ہے نہیں محت اللہ کر ہمارے کیجیے فرق ہے نام کہتے ہیں ایمان پر نجات ایمان پر ہے درجات اعمال پر ہیں نجات کے لیے ایمان کافی ہے خاق عمل بھی آدمی کے پاس میں ساری عمر نماز میں پڑھی ہو اور ساری عمر رضہ رکھا ہو ساری عمر کوئی فرد واجب پورا کیا ہو لیکن ایمان ہو اور ایمان ہونے کے میں آپ کو سر کہا سناتا ہوں مجھے وہ وہ مسلمان عورت جس کو کلمہ تک نہیں آتا تھا اور آج اسکرٹ پہن کر پھر رہی تھی صرف اس بار کو اس بات اس کے دل میں تھی کہ میں مسلمان ہوں اس مسلمان عورت کو جب انہوں نے کہا عیسائی ہو جاؤ اس نے جان دیا عیسائی کے اختیار نہیں کیے اس کو ایمان کہتے ہیں اس لیے اللہ اس پر نجات دے رہا کہ جان سے اس نے زیادہ قیمتی کردانا ایمان کی اسی نمبر سے میں تقریر کر رہا تھا میں نے کہا یہ جو آیت آئی ہوئی ہے کہ نبی اولا بالمن کہ نبی جو ہے یہ مومنین کے لیے ان کی جان اور سال میں نے کہا کہ یہ یہ حال تو بوس کی منسٹر پہلی عورت کو بھی اثر ہے ہمارے ساتھی نے کہا آپ تصویر برائے کر رہے ہیں اپنی اپنی مرضی سے تقریر کر رہے ہیں میں کہیں ہی ڈاکٹر صاحب اپنی مرضی میں نہیں کر رہا ہوں اس عورت نے جان دی ہے نماز اس کو نہیں آتی ہے کلمہ اس کو نہیں آتا ہے صرف اتنی بات ہے میں مسلمان ہوں اس بات پر اس جان دی ہے ایمان کو عزیز کیا ہے جان سے عزیز کیا ہے ای تو اولا بولین ہے تو ایمان کا اتنا مقام اس عورت کو بھی اصل تھا اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے صرف ایمان پر نجات رکھی ہے کیا مال کی سزا بھگتنے کے بعد کسی وقت ایمان پر انجات ہو جائے خیر انہوں نے کہا کس طرح ہوا کہ ہمارے کچھ لوگ جمع ہوئے انہوں نے کہا مسلمان ہیں ہم پر جہاد لازم ہے انہیں جمع ہوئے جمع ہو کر ڈنڈا سریا بیلچا کدال کسی کے پاس پستول تھا کسی کے پاس کوئی قرب والی بندوق تھی سب انہوں نے جمع کیے اور جمع کر کے سیکھ لیا نارے فقبیر اللہ اکبر آ تو جمعہ نے حملہ کیا اچھی نسلوں کے ساتھ انہیں اپنے ڈرنے لے کر جا کے جواب دیا تو ان کی کی پٹائی ان کو بگایا جب ان کو بگایا فوراً اقوام متحدہ مسئلہ پیش ہو گیا اقوام متحدہ کی فوجیں آ گئی تو بولتے ہیں کہ لوگوں نے ہمارے جنوبی افریقہ کے مسلمان ڈاکٹروں سے کہا کہ دنیا اسلام کو ہمارا پیغام دینا کہ جب حالت وار کری عیسائی ہم پر حملہ کر رہے تھے اور ہمیں شکار کی طرح مارتے تھے اس وقت اقوام متحدہ ہی نہیں آ رہی جب ہم نظر ہوئے ہم نے جہاد کا اعلان کیا اور ہم آگے بڑھنے لگے تو پیچھے دیکھیں لگے اس وقت اقوام متحدہ کی فوج آئی امن قائم کرنے کے لیے امن قائم کرنے کے لیے نہیں آئی تھی ہماری فتح کو شکار سے بدلنے کے لیے آئی تھی اپنے عیسائیوں کی بدل کرنے کے لیے آئی تھی اقوام متحدہ جس کو ٹونیٹو کہتا ہے ہاں جی اور اتیادی کہتا ہے جن کے ساتھ میرے کا لڑ رہا ہے یہ وہ لوگ بارہ یہ ہے کہ کافر کا بڑا مسیح تجربہ ہے مجھے یاد ہے ہم بچے تھے جس طرح کہ تیر نکلا ہے عرب ممالک میں پہلا منصوبہ ان کا اس علاقے پر قبضہ کرنے کا تیر, تیر کا سارا ذخیرہ یہاں پر ان پر قبضہ کیا جائے اس زمانے میں عالمی فضا بنانے کے لیے عربوں کی کردار کشی کرتے ہوئے کئی فلمیں بنائی گئی ہیں جو پاکستان میں آ چلی ہیں جن اربوں کو بطور واشی کے بطور دوار کے اور بطور بیراہروں لوگوں کے دکھایا گیا تھا تاکہ دنیا کی نفرت پیدا ہو جب ان پر ہم حملہ کریں گے تو ان کا ساتھ دینے والا ہے پھر کوئی نہیں ہوگا پھر ایک رپورٹوں میں آیا کہ اس خطے میں تو مکہ مکرہ مدینہ منورا آ رہا ہے اس کو مسلمان نے کبھی نہیں چھوڑنا ہے اس پر اس کیسی جنگ شروع کرنی ہے تو اس کے کو اوپر اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی دوسرا منصوبہ پھر ان کا سامنے آیا کہ ان کے درمیان ایک چھاونی بنا دی جائے اور ہم کے کریے کوشش کرتے ہیں کہ خون اپنا بچاتے ہیں خون اپنا بچاتے آدمی اپنا بچاتے ہیں یہ کہتے ہیں خون دینے والا اور جان دینے والا کچھ اور آگے کیا جائے تو اس وقت یودی آرمی سطح پر بھٹکتے پھر رہے تھے اور ان کا ساس جذبہ تھا کہ ہماری موم تھا تھا آدمی ان کو مل رہے آدمی انہوں نے یوگیوں کی جمع کی ہے اور اسرائیل کی ریاست بنا دی تاکہ ایک مضبوط چاؤنی اربوں کے سر پر قائم رہے اور کسی وقت یہ تیل کے بارے میں اگر ہرکت کریں سامنے کی گردن دبانے کے لیے ان کے پاس ہوں ہمارے آدمی ان کے پاس موجود ہیں. اس وجہ سے یوجنا اور واقعی جس بار تیل کے ہتھیار کو شاہ فیصل نے آزمایا ہے تیر کی سپلائی بند کی یہاں تک کہ امریکی لفٹک تیرے گئے اور ساری ان کی چیزیں جب بیٹھ گئی تو اس وقت مزہ ہوگا کہ کا توازن کس کے ہاتھ میں ہے کے ماہرین نے اس کے خاندان کے آدمی سے اس کو قتل کروایا جس بار سعودیہ میں ٹیلیویژن آئی تھی تو اس کے خلاف جلوس نکالا گیا تھا اور جلوس کی قیادت شاہ فیصل کے بھائی نے کی تھی جس ایف آئی سے وہ شہید ہو گیا اور اس کے بیٹے کو تیار کیا کہ تمہارے لیے اس کا قتل جائز اپنا بندہ لو وہ شریک ترتیب اس کے ساتھ رکھ کر, کر شر عمل کے طور پر اسے اس کرایا گیا اور این اس وقت ایک تیار آ اس کو وہاں سے نکال کر بگانے کے لیے کھڑا تھا لیکن اس کو ان کا بس نہیں چل یہاں تک کہ اس وقت دنیا کے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ دیکھیں گے کہ اپنے خاندان کے آدمی وہ کساس میں اس کا سر اڑاتے ہیں کہ نہیں اڑاتے ہیں ان کا بہت بڑا امتحان اسلامی قانون کا نافذ کرے گی ڈاکروں میں نافذ کیا کا سر کاٹا گیا کے اور ایک بار جس بات کو میں نے کرنا تھا وہ یہ ہے ایک عالم کفر اور خاص طور عالم یہودیت مسلمانوں کے اندر ایسے لوگوں کو امپلانٹ کرتے ہیں کہ جو ان کے اندر عقائد کا مختلف چیزوں کا خلاف ڈال کر کے ان کو آپس میں لڑائیں ہیں وہ یہودیوں کے ماہرین آتے ہیں اور اچھا خاصا پیسہ خرچ کر کے تاریخ ہیں اور سادہ لو یا تو بیوقوف کو یا مفاترست کو یا بیوقوف اور سادہ لو مسلمان کو شکار کرتے ہیں اور پھر وہ چلے جاتے ہیں اپنے کر کے چلے جاتے ہیں پھر ان کی ترسیم کوئی چلا رہا ہوتا ہے جس کا دوسری جنگ عظیم پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کی پرفارمنس انہوں نے دیکھی تو ان کو اندازہ ہوا کہ یورپ تو آپس میں لڑ رہا ہے میں اور اتحادی جو آپ میں لڑے ہیں اس وقت میں جی سینٹرل پاور جو تھی ہٹلر ہی اس کے ساتھ ہی تھے اور جو دو دوسری تھی کون سی پاور تھی الاٹ اتحادی آج بھی لائٹ ہے اتحادی جو تھے وہ یہ مقابلے میں لڑ رہے تھے ان کو اندازہ ہوا کہ یہ الائٹ اور دوسرا کون سا ہے جی میں سینٹرل سینٹرل پاور اللہ پاور سے لڑ کر اس لڑائی کے نتیجے میں ان کہتا ہوگا خاتمہ اور پیچھے ایک مضبوط قوت سنتر عثمانی ہے ساری دنیا کا چارج لے لیں اتنا وسیع علاقہ ہے اتنے وسیع وسائل ہیں اتنے منظم حالات ہیں کہ کیا کریں تو یہود کی ریاست قائم کرنے سے پہلے پہلا منصوبہ یہ چلا کہ اس, ریع... اس کا خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا جائے اس کے لیے لالسا بریبیا کو بھیجا اچھا خاصا مال پیسہ دے کر بھیجا اور اتنا ان کے اندر دشایا ہے گسا ہے کہ مختلف مذاکرات میں عرب اپنے مشیر کے طور پر خزار چلاتے تھے اس کی تاریخ پڑے فلاح مذاکرات ہے تو مشیر کون جا رہا ہے لال صاحب عربیا جا رہا ہے فلاح مذاکرات مشیر کون جا رہا ہے لال صاحب عربیہ جا رہا آئی سر بیدار ہو کرتا سارا بوجھ مجھ رہا پڑتا یعنی اس نے آ کرن میں عرب قومیت کا نعرہ بلند کیا کہ تمہارا بو اور یہ ترک ہیں آگمبو بنے ہوئے ہیں اور مجاور نہ بنائے ہوئے ہیں مگر مکما نظریہ منورہ کا اربوں کو مجاور بنایا ہوا ہے خود آگم بنے ہوئے ہیں تو آگم کو گھوم کر تمہارا آ گئے یاد محمد مسلمہ کے مقابلے میں ملت اسلامیہ کے مقابلے میں عرب قومیت کے نظریے کو چلایا تھا یہاں تک چلایا عربوں کے نمائندہ شریف زیر مکہ کے ذریعے سے شریف زیر مکہ کے ذریعے سے ترکوں پر حملہ کر کے اور عرب علاقے کو ان سے علیحدہ کر دیں اس وقت سب سے زیادہ مخاطبت کے کردار فلسطین نے ادا کیا تھا اس عذاب میں پکڑے ہوئے تھے اور جس بار قبضہ کرنے کے بعد شریف مکہ نے پیر صاحب کو جو ڈھونڈا ہے ڈھونڈنے کے لئے گیا ہے کہ آئے ہمارے بیٹوں کے درمیان علاقے تقسیم کرے تو اس کو پتہ چلا کہ پیر صاحب جو تھا وہ گاڑی مڈائے اڑائے ہوا تھری پیس روپ پہنے ہوئے فلام بدرگاہ سے جہاز بیٹھ کر چلا گیا وہ مسلمان تھا ہی نہیں وہ لاس بھی انگریز تھا جس مقصد کے لیے آیا تھا کہ عرب کو امیر کے پر ابوں کو متحدہ اور منظم کر لے اور ان سے بغاوت کرا کے خلاوت عثمانیہ کا خاتمہ کرتے ہیں اور جب یہ آگے بڑھے استمبل درخیا کی طرف بڑھے کہ مکمل کا خاتمہ کرتے ہیں تو مسلمان علماء اور مشائق اور طلباء اور, اور غیرت والے لوگ کھڑے ہوئے جہاد کے لیے اور اس جہاد کی سرکردگی کے لیے ان کے خفیہ اداروں نے ان سازدوں مسلمان علماء اور, اور طلباء پر اتاسرف کو سربراہ بنایا جو کہ اس کا فری محسن کا آدمی تھا اور ان کا ایجنٹ تھا اور اپنے اخلاق سے لڑے ہیں کہ ایک بجائے تو اس کا خط ہے نے اپنی بیوی بی کے نام اس کا نام ہے نام ادھر میں یاد نہ آیا اس کا خط ہے کہ کل کا جو مارک ہو رہا ہے اس کے بارے میں مجھے یہ خیال ہے کہ اس میں میں بچ نہیں سکتا اس سے میری شہادت ہو جائے گی آگے دسو آئے تھے آن دا اسٹافی کوئی کس رات خراب دے گی جاپچار چپرا خطرناک آلاتی ہوئی چلو جی اس کو ذرا کل بھی سکھاؤ نا کہ ذرا دھوپ ہو تو اس کو کھولا کرے نا تنخواہ تو ہم دیتے ہیں اور اتنا سمجھ نہیں ہوتی ہے کہ اب گرمی ہوگی تو لوگوں کے لیے بندر اس کو کھول دیں گے دھوپ نہ لگے لوگوں کو کیا بات مجھے خل دکھایا کل کے مار کے میں نے میرے بچے کا رات میں شہید ہو جاؤں گا اور میری وصیت ہے کہ میرے بچوں کو دینی تعلیم دینا اور میری وصیت ہے کہ ادا تر کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہنے اور جس وقت کی دیکھا اتحادیوں نے کہ علامات طلبا کا خاتمہ ہو گیا لڑ کر آپ اتنی جان سرخی میں نہیں ہے کہ خلاف کوئی تاریخ اٹھ سکے تو انتظار ادا تر کا والے کر دی اس کے جو کر دیا تو پارلیمنٹ میں سوال ہوا پارلیمنٹ میں سوال ہوا کہ جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ تو میں چھوڑ کر اور اقتدار گئے تو مسلمانوں کے نمائندے کا والے کر دیا یہ سوال ہوا ہے لائٹ جارج سے کتابوں میں ریکارڈ ہے حوالے والی چیز میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایسا کسی کا حل نہیں سنا رہا ہوں حوالہ موجود ہے اس نے سوال کیا کہ آپ نے کرنل سے لائٹار کرنل کرنل کرنل سے سوال ہوا ہے کرنل جان کرنل سے سوال ہوا ہے کہ آپ نے جیتی ہوئی جان اور اقدار میں سلمانہ کرنے ہم نے کب حوالے کیا ہے کب حوالے کیا ہے جب خلافت کا خاتمہ کیا شریل خلافت کا خاتمہ کیا اور اقتدار اپنے ایجنڈ کے حساب میں رہ اور اتنا کام کیے ہوئے تھے کہ تیس سال تک تو اور ترک کی وجہ سے نماز عربی میں اور آزاد اربی میں نہیں ہو سکی ترکیا ترکی زبان میں آزان ترکی زبان میں نماز لوگ پانچ نمازیں کو بس کے پڑھتے ہیں پانچ نماز پڑھ نہیں رہتے خان جاتے ہیں اتنے حالات خراب ہوئے اور آج تک ترکیا بگت رہا ہے آسوش لانگے لگا لگا کر, کر رہا ہوں سمجھتے میں جن کی شربت کر رہا ہوں اور چلا رہا تھا منصوبہ کاپر کا پتہ بھی نہیں ہوتا معصوم نے اس سے کہا کرتا ہوں کہ یو پیپل آر انوسنٹ ایجنٹس نے کافر پرف کاف کو فار کے معصوم نمائندے ہو اقبال نے کہا ہے نا کہ گلائے وفائے گلائے جفائے وفا نما کہ ہرم کوہ لے حرم سے ہے کسی بدھ کے دے میں بیان کروں تو سنم بھی کہہ دے ہری ہری وفا کی طرح جفا جو کہ حرم یعنی مسلمان اسلام کے ساتھ کر رہے ہیں وفاق نظران علی جفا جو اسلام کے ساتھ کر رہے ہیں کہ کسی کو کھانے میں بیان کروں توبود بھی توبہ کرے کہ توبا توبہ, توبہ, توبہ ایسا تو میں بھی نہیں کرتا ہمارے ہمارے ساتھی نے دیوس بنایا تھا کہ اس نے کہا کہ شیطان نے کہا کہ یہ جو پھرونے مریض سے ملاقات کرا ہوئے گا کہ بیس کو دیکھنا چاہتا ہوں تو فروغ سے ملاقات اس کی ہوئی لطیفہ رہے کوئی قرآن عزیز کی بات نہیں کہ رابطہ جب ملاقات ہوئی تو اس نے کہا تو ایسی بات کہی جو میں بھی نہیں کہہ سکا ربو کو بلا رہا تو میں بھی نہیں کہہ سکا نہیں کہا ربو کو بلا رہا تو, میں تو بات کہی تو وہ ذرا بیدار ہوا پھر آؤ نے کہا کرو کرو آپ جاری رکھے اس بات کو میں نے نہیں کہا جی کو سمجھ نہ آ جائے چل کچھ سمجھ نہ آ کہا کہ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ اس نے کہی آدمی اتنا کام کا آدمی ہے دوسرا لیف ہمارے گاؤں میں سنایا کرتے ہمارے پٹاس دو سنایا کرتے کہ شیطانا بھائی لالی کہانی شیطان خود کیشت نہیں پکڑ سکتا اور زمانہ ضرورت پکڑی کہاں روانے تو میرے نمائندے بن کر کام کر رہے ہیں جس بار یہود نے دیکھا کہ مسلمان کو اتنے منظم اتنے محکم ہیں کہ یہ فتنے اعتداد اور یہ سارا جو فتنہ چاروں طرف پھیلا تھا احمد سجیق عدل نے دو سال میں سب چیزوں کا ختمہ کر دیا دو سال میں اتنے بڑے بڑے فتنوں کا ختمہ کر کے امن و امان قائم کر دیا بہت بڑی مصیبت رومیوں کا حملہ آ رہا تھا اس کے لشکر بھیجا دوسری مصیبت لوگوں نے جھوٹے کا کے دوا کیا تھا. اس کے لشکر بھیجا تیسری مصیبت زکاط کے انکار کیا تھا کے لشکر بھیجا اور دن رات ایک کر کے ڈھائی سال میں سارے فتنوں کا خاتمہ کر کے امر امان قائم کر دیے انہوں نے باروک رجم نے جو آگے قدم بڑھایا تو پانچ سالوں میں دنیا کے پانچ چھ سالوں میں بائیس لاکھ مربع میل پر اسلام کو پھیلا کر اور دنیا کی سپر پاور بنا دی کہ سارے کفار کو اندازوں کے آپ کوئی نہیں بول اور اس سے ان کو اندازہ ہوا کہ اب سے ان کا خاتمہ فوجی لحاظ سے عسکری لحاظ سے اسلح سے ایسے اس اب نہیں ہو سکتے ضرور نہیں کہ میدان میں بھی نہیں تو عبداللہ بن جن یہودی آیا ہے مسلمانوں کا اور اس نے انہوں نے فاروق دلّ کے دور میں کام شروع کیا ہے اور اس اکرام کا منصوبہ تھا سابق رام کا آپس میں اختلاف ڈالنے کا انہوں نے فاروق دلّہ کے لوگوں نے رپورٹ کی میرے یہ آدمی جو ہے یہ تو ایک آدمی کو انگلی دیتا ہے دوسرے کو انگلی دیتے آپ لوگ پرابلم کہتے ہیں پرابلم کرتا ہے ایک کو دوسرے کو انگلی دیتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ خلاف آئے ان کا کبھی مشرے میں اگر کوئی دعا کیوں کی رائے مختلف ہو جاتی ہے تو پھر ایک کو اکھساتا ہے کہ تیری رائے نہیں مانی ہے خریدانے میں دوسرے کو کھساتا ہے تو یہ آدمی پھنسا دیے کہا کہ پھنسا دیے تو کیا کریں اس کو بدن بدل یہ ملک شام میں کیا وہاں اس وقت امیر موجود اظہر عمر فاروق کے گورنر تھے ان کی خفیہ پولیس رپورٹ دی درفوٹھی آدمی جو ہے یہ تو فساد پیدا کرتا ہے ان نے ملک بدر کیا یہ مسئلہ چلا گیا عمر فاروق علیہ عدلہ فات ہو گئی عثمان غلطی عداللہ خلیفہ بن گئے اور اس کو قدم نمانے کا موقع مل گیا اور مرتسر کے جو سابق گورنر تھے امر بناز علی اللہ عالم ان کی عمر بھی زیادہ ہو گئی اور ان کو واپس کیا انہیں کی جگہ نومر لڑکا عبداللہ بن سارا گورنمر ہو گیا اسی پوائنٹ کو عبداللہ بن سبان اور چھالا اور صاحب گرام کے نوجوان سے کہا کہ تم تو ایسے زدہ اقدار سے گورنمر ہی کے تو پہلا اختلاف اثر ڈالا حصول اقتدار کے جذبے کو برنگتا کر کے نوجوانوں کے جی میری بات سنو نوجوانوں کہ ایسی تاریخوں کے شکار کے ایسی تاریخوں کے شکار تم ہوا کرتے ہو اور ایک کوتا کی وجہ سے ہوا کرتے ہو کہ تمہارے پاس یہ بات ہوتی ہے کہ ہم بڑے بڑوں سے زیادہ سمجھدار ہیں ہم سارے پھیلتے خود کریں گے اس پر تو ہوا کرتے ہو جتنے میرے پاس کیسے آتے ہی نسلی کہ سر مجھے نیند نہیں آتی سر میں پریشان انسان میں پھیل ہو رہا ہوں تو میں سے کہا کرتا ہوں کہ ماں تو وہ کشپ کی گی تاکہ روک تصویر کے نالج دیکھ لوں کیا ٹوپا ڈاکٹر صاحب کا شپ کا اور ت کہتے ہیں اس کے ساتھ میری شادی کراؤ اور ماں بیٹھ کرتے ہیں. نہیں کراتے کیوں کہ ان کو تیرے مفادات تیرے مستقبل جس خاندان کی طرف تو کرنا چاہ کے پچاس سال پچھلے ان کو پتا ہے آگے کیا ہوگا یہ تو تجربہ ہوتا ہے ہمارا کہ اس خاندان نہیں جانا چاہتا ہے اس کے پچاس سال پچھلے کیا حالات تھے کیا کرتے رہے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں کیسے آئندہ پچاس سال میں کیا کریں گے جس کا تجربہ بہت ہے لڑکی جیتی میرے پاس نیچے کیا کر تو بچیا سات لاکھ دیکھ سلو تو سارے ٹرن اوور کے دا لاکھ بے روزگار ہمیں دے بے رکھ لی اگر میں بات آتا نہ کہ سبز کا رات رکھا اور آگے ذرا بد رکھے گی سدا فکر بازار میں نہ سمجھ نہیں ہے اور تو املی اقدامات کو نہیں جانتی ہے تو خا پا کر جایا کرتی ہے پھر جب چار پانچ سالوں کے بعد میری بات عملی طور پر ان کو ایکسپیرئنس میں آتی ہے پھر ملاقات کے خبر کو تو نومروں کو شکار کیا عبداللہ بن صبح نے اور اس کی تاریخ سے ان نومروں کے ہاتھوں سے اس نے عثمان الب اللہ کو شہید کیا اس جماعت کے ہاتھ عبداللہ بن اسبان نے امیر ماوری الد اللہ علی اللہ کو لڑایا اور آخر یہ سیاسی اختلاف کو چلاتے چلاتے منظم کرتے کرتے ان کو خارجیوں کی شکل میں اس نے خارجی عقیدہ توحید پر منظم کر کے ایک دینی گروہ کے طور پر کھڑا کیا انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ نوزب الحمد علی سے زیادہ توحید جانتے ہیں ہم وہ ہیں توحیدی ہی ہم ہیں اس کے خارجیوں کی توحید کا بیان کرنے کا طرز ہے جو دنیا اسلام میں چودہ ہزار سے موجود ہے امام مزاری رحمتہ اللہ نے احیاء الوم میں پر تبزلہ کیا جو ایک بےوقوفانہ کروش ہے جس پر مرزم منظم ہو کر آپس بیک دوسرے سے لڑا کر ایک دوسرے کے لیے کچھ تو خون کے آلات پیدا کرتے ہیں آدھے گھنٹے میں آپ کو نہیں بتا سکتا میں چالیس سالہ پچاس سالہ تجربات ساٹھ سالہ تجربات جو, جو میں نے حصہ کی جو چیز اور جو مطالعہ سے میں نے لوگوں کے پاس گیا رہا اور دنیا اسلام کو دنیا کپر کو میں نے پھر کر آدھے گھنٹے میں نہیں سکھا سکتا اس کے لیے آپ کو میرے قریب ہونا پڑے گا اور جس چیز کو میں یہاں چلا رہا ہوں اس میں شاپل ہونا پڑے گا سب اس کو سیکھو تھوڑی دیر کی بات نہیں ہے کہ اس کو میں مکمل کر دوں میں ایک دوسرے کی بات کہہ رہا ہوں آپ سے کہاں پر ایسے فالتو دینی کاؤں پر لگا کر آپس میں آپ کو لڑائے گا آپس میں لڑ رہے ہوں گے آپ اور آپ سمجھ بھی نہیں ہو رہے ہوں گے کہ آپ یو آر سروگ یو آر سروگ دی پرپز آف کب آپ ان کے مقاصد کو پورا کر دیں اس میں لڑکے کی چوکی کے تا